مینشطان ابرجیم شاہ اون اللہ عاہ اللہ علیمن حقیمہ شاہ افی رحمتی اعد لهم عذاباً اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائق ہمارا یہاں پر مل بیٹھنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے بلا وجہ رسمی طور پر ایک درس پر چلے آنا اور درس کے لیے حاضری دینا شیطان کی یہی کوشش ہے کہ ہمارا لگاؤ دین کے ساتھ صرف جذباتی ہو اور ہمارے اعمال رسمی ہو جائیں ہم ہر دم یاد دہانی کے ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت و بصیت کرتے ہوئے صبر اور ایمان کی تلقین کرتے ہوئے شعوری ہوتے چلے جائیں تو پھر ہمارے اعمال کی قیمت بہت زیادہ ہے اور ہمارا مل بیٹھنا ایک مقصد کے لیے جو سب سے بڑا مقصد ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں ایک اللہ کی عبادت اور انسان کی یہ کمزوری فطری کمزوری ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اور بھولنے کے بعد اس کی کیفیت وہ نہیں رہتی جو یاد دہانی کے بعد ہوتی ہے اسی لیے فرمایا ان ذکر تنفولین نصیحت یاد دہانی اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے جب وہ دل کے ساتھ اپنے امال کو جوڑ لیتے ہیں تو امال کا حسن کچھ اور ہی ہوتا ہے اور تباہیاں اسی طرف سے آتی ہیں ورنہ دین کے ساتھ جذباتی لگاؤ کلمہ پڑھنے کے بعد بہت لوگوں کا ہے اور وہ قابل ستائش ہے یہ جو لاکھوں لوگ امد آئے امام کعبہ کی حاضری کے لیے حتہ کہ انہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اب بڑی بڑی دور سے آئے لوگ سفر کی صعوبت وہاں پر سات بجے مسجد میں حاضری دینا نماز دو بجے ہوگی پھر آدمی کے ساتھ باقی ضروریات بھی ہیں کس تکلیف میں لوگ رہے ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھر کی وجہ سے وہاں کے امام کی محبت میں مبتلا تھے مگر یہ صرف جذباتی لگاؤ ہی ہو تو نجات نہیں ہے نجات اس وقت ہے جب ان جذبات کو آدمی جو ہے وہ آگے لے جائے اور شعور میں تبدیل کر دے اور وہ دین کی حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہو سمجھنے کی کوشش اس کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو ہر وقت پھر فائدہ ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے سے خبر دے دی ہے کہ میری امت میں بہت فتن ہوں گے اور وہ بھی بد نصیب ہوں گے جو روزِ معاشر جب وہ حوض پر پانی پلا رہے ہوں گے تو ان کی طرف آنا چاہیں گے مگر روکنے والے انہیں روک دیں گے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں مختلف حدیثیں ہیں کئی ترک سے مسلم میں بھی ہیں دیگر بھی سنن کی کتابوں میں موجود ہیں کثیر ہے اس پر یہ ایک ایسا موضوع ہے جو محتاج دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سلام فرماتے ہیں اعرفہم میں انہیں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے اور میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں میرے امتی ہیں یہ لفظ بھی آتے کہ انہیں کیوں روک رہے ہو تو مجھے یہ جواب دیا جائے گا ان لا تدری ماں احدو بآدت تو نہیں جانتا کہ تیرے دین میں انہوں نے بعد میں کیا کیا جاری کر دیا دین کے طور پر احداث نئی بات نکالنا نئی باتیں نکالیں جو آسمانی دین نہ تھا اسے دین اسلام کہا لوگوں کو بھی گمراہ کیا خود بھی گمراہ ہوئے تو ربیع نہیں سلاد و سلام کو جب یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین میں تبدیلی کی تو وہ سخ کن کہیں گے ان کو مجھ سے دور کر لو پھٹکار ڈالیں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے بدلو بدل دیا دین کو میرے بعد ان کو دور کر دو مجھ سے اور ان سے دور ہونا اللہ کی رحمت سے دور ہونا دھتکارا جانا مراد ہے سوکند سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہو جائیں گے اس واسطے دین کے ساتھ لگاؤ کے بعد اللہ کے ساتھ محبت کی کھینچ جب دل میں آدمی کو محسوس ہو اور وہ کعبہ کے ساتھ اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے محبت کرے کعبہ کے امام کے ساتھ وہاں کا امام ہونے کی وجہ سے احترام اور محبت کا سلوک کرے تو اس کا فرض ہے کہ وہ رب کعبہ کی کتاب کو بھی سمجھے کہ وہ چاہتا کیا ہے اور اس نے کس لیے ہمیں بھیجا ہے آخر نماز میں ہر رقب کے اندر یہ دعا اح دن سراط المستقیم سراط الم غیر علیہم علیہ یہ آج کیوں دہرائی گئی اس قدر یہ سب سے اہم معاملہ ہے کہ میں کن کے ساتھ رہتا ہوں میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے ان کا زندگی کا وتیرا کیا ہے من کیا ہے وہ زندگی کے مختلف میدانوں میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور ان کا طرز عمل کیا ہے کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو یہ گروہ ڈھونڈنا پڑے گا جو ان کا راستہ چل رہے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کیا نبیین اللہ کے انبیاء علیہ وسلاط وسلام رسول شہدا صالحین صدیقین یہ سارے لوگ ہیں ان کا ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کے اندر احداث بہت ہو چکا اور اس کی خبر تو پہلے سے ہمیں مل چکی ہے کہ احداث ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے فقیر ہیں وہ اس واقعہ پر کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہراؤ ہو گیا اور ان سے پوچھا گیا انہیں تو مسجد میں بھی نہیں جانے دیتے تھے یہ فتنہ پرداز لوگ وہ اپنے گھر میں محصور کر دیے گئے تھے کہ آپ حقیقی امام ہیں آپ خلیفہ ہیں جن کی بیعت ہو چکی ہے اور ہمیں امام میں فتنہ نماز پڑھا رہا ہے مسجد النبی میں ہم کیا کریں انہوں نے کہا نماز ان کا اچھا عمل ہے نماز ان کے پیچھے پڑھ لو ان کے دوسرے عمل میں شامل نہ ہونا اس پر امام بخاری نے باب یہ باندھا کہ بدا اور مفتون کی امامت یہ لوگ فتنہ زدہ اس لیے تھے مفتون فتنہ زدہ کو کہتے کہ انہوں نے عثمان کے بارے میں ربی اللہ تعالی عنہ سنی سنائی باتوں کو مانا اور ہُو کا فتنہ برپا کیا اور کہا کہ عثمان خلافت کے حقدار نہیں اس لیے کہ جو کچھ پہلے خلفاء کا طرز عمل تھا ان کا اس سے گر گیا اور انہوں نے اپنے رشتے داروں کو مقرر کیا یہ کیا وہ کیا لہذا یا تو عثمان ہماری مرضی کے مطابق اپنی اصلاح کرے یا خلافت کو چھوڑ دے اور اس انداز میں یہ لوگ اکٹھے ہو کر آ جس طرح آج جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں تو بدا اس لیے کہا امام بخاری نے جہاں تک مجھے سمجھ آتی باقی آپ علماء سے پوچھیں کہ یہ لوگ اصلاح کے نام پر اٹھے تھے اور اصلاح کیا ہے اصلاح وہی ہے جو دین اسلام کے مطابق ہو دوسرا کام تو اصلاح نہیں ہے جو بھی اصلاح کا دعوےدار ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعوےدار ہے اور یہ لوگ سارے قلموں پڑھنے والے تھے اصلاح کا مطلب ہے کہ دین اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کا کام اور اللہ کی مرضی کا کام اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام اسی کا نام عبادت ہے تو وہ عبادت کے نام سے اٹھے تھے اصلاح کے نام سے اٹھے تھے تبھی بڑے بڑے صالحین فتنہ زدہ ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے نماز کرانے والا جیسے کہ اب نے رحمہ اللہ نے شرح میں لکھا ہے اور دیگر ورقین کہتے ہیں کہ بعض نیک لوگوں میں سے جو فتنا زیادہ ہو چکے تھے ان کو مسلے پر کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ لوگ زیادہ دھوکے میں مبتلا ہو تو بدعت ایک مصیبت ہے اور دین کے نام پر احداث نئے نئے کام اسی کا نام بدعت ان میں سے بعض بدعت اتنی خطرناک ہیں اتنی خطرناک ہیں کہ وہ آدمی کو کافر کر دیتی ہے اس لیے نبی علیہ سلاد وسلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں بلکہ اللہ پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے ربی اے میرے رب, رب یہ تو میرے اسادی ہیں یہ تو میرے ساتھی ہیں تو رب زلجلال والاکرام جواب دیں گے کہ تو نہیں جانتا کہ یہ مش کہا یہ الٹے پہ پھر گئے دین سے ابن حجر رحی اللہ نے کہا کہ بعض علماء نے کہا یہ مرتد ہو گئے مختلف درجات ہیں کچھ لوگ اس حد تک بدعت میں چلے گئے کہ انہوں نے بالکل اس کو اسلام کہہ دیا جو اسلام کا الٹ تھا شرق و کف تھا اس کو اسلام کہہ دیا کچھ اس حد تک گئے کہ انہوں نے سستی کی غفلت کی اپنی لالچ کی کچھ اور کیا یا فتنے زدہ ہوئے تو وہ اسلام میں وہ چیزیں داخل کرنے کا باعث بنے جو اسلام میں سے نہیں تھی اور انہوں نے کہا ایسے بدعتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتداآن شروع میں پانی نہ پی سکیں گے حوض کوثر سے اس کے بعد انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا پھر جلانے کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جنت میں وہ چلے جائیں گے اس سے پہلے نہیں جائیں گے تو مختلف درجات ہیں ہمیں سب سے اہم جو اس وقت کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین میں سنجیدگی اختیار کریں اور سنجیدگی ہر وقت ہم پر تاری رہے یہ ممکن نہیں انسان ہے ہم کمزور ہیں ایمان بھی غریب ہے اور ابھی پردے نہیں اٹھے ہیں پردوں کے پیچھے سے جو ہمیں خبر ملی ہے وہ اب دیا رسول نے دی ہے علیہم مسلط اسلام وہ خبر سنانے والا جب سنائے گا اور سننے والے جب سنے گے کان لگا کر الحمدللہ ایمان بڑھ جائے گا کیفیت بدل جائے گی عمل میں زور آئے گا پہچان ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہزب اللہ کون ہے ہزبو شیتان کون ہے سارا مارکا ہے یہ اس دنیا میں ایک ہی مارکا ہے ہزبو اور ہزب اللہ کا اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم مرے تو اس حال میں مرے کہ ہزب اللہ کے ساتھ خیر خواہ ہو ان کے ساتھ ہمارا نہ بچھونا ہو ان کے دکھ سکھ میں ہم شریک ہو ہمیں کوئی مارے بھی تو ہزب ال والا مارے اس لیے کہ ہم ہزب اللہ کی خیر خائی کرتے یہ ہمارا جرم ہو اتا قطون راجولن یقولہ ربی اللہ ایک مرد کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو آل فرون میں جو ایمان لایا تھا اس نے فرون کو کہا کہ وہ اللہ کو کہتا ہے کہ میرا رب ہے بس یہ اس کا جرم ہے اللہ کرے کہ میری اور آپ کی موت اس حال میں ہو کہ ہماری موت اس بات پر گواہ ہو کہ اسے صرف اس لیے مارا گیا ہے کہ اللہ کو اپنا الح واحد کہتا تھا عامر آج آپ کے واقعہ کے اندر قرآن سنت ہمیں کیا دکھاتا ہے اگر یہی معلوم نہ ہو تو یہ جذباتی لگاؤ ہو سکتا ہے کام نہ آئے آخرت میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کون لوگ ہیں جو وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں کون ہے جو بے وفا ہے اب امام کعبہ اگر آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سند ہیں اور جو کچھ وہ کریں وہ وحی ہے اگر وہ وحی کے خلاف کریں گے تو ہمیں بہرحال اس کو جاننا ہوگا اگر وہ آ کر ان تباغیت کے مہمان ٹھہرے سب سے پہلے یہی چیز دل بجھا دینے والی اگر میں یہاں پر آؤں فیصل آباد میں اور آ کر کسی سجادہ نشین کے پاس ٹھہر جاؤں جس نے فیصل آباد میں شرک کا طوفان اٹھا رکھا ہو اور جو توحیدیوں کے ساتھ دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑتا ہو تو پھر کیا میری توحید قابل اعتماد ہوگی یہ کن کے مہمان ہوئے کنہوں نے انہیں سربراہ مملکت کا استقبال دیا جو اللہ کے دشمن ہیں جو اللہ کے باغی ہے جو تعبت ہے کیا خوب کہا حافظ شریف صاحب نے حافظ اللہ میں نے ان کی سیڑھی سنی ہے جو یہاں پر پہلا جمعہ پڑھایا کیا سادہ سیدھا استدلال ہے کیسی موٹی بات کرتے ہیں اور بالکل سمجھ آنے والی کیا خوبصورت انداز سے سمجھایا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رب ظلجلال والاکرام نے اس عالم کی زبان کو اس کے اللہ سے خوف کی بنیاد پر بالکل صاف بات کے لیے گویا کر دیا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے گھر پر قبضہ کر لے اور اس کے بعد حکم بھی اپنا چلانا شروع کر دے موٹی سی بات ہے وہ کیسے سمجھنے کی کوشش کرو ہر ایک کو سمجھ ہے تو کیا یہ غاصب نہیں ہوگا اور گھر کا جو مالک ہے اسے حق نہیں ہے کیوں احتجاج کرے اگر کوکو تو پیسے نکال دے اور اپنا حکم چلائے ہر گھر میں مالک کا حکم چلتا ہے وہ کہتے ہیں ظالموں یہ اللہ کی زمین ہے اللہ کا آسمان ہے یہ سب نعمتیں جو ان کے پاس بھی ہیں انہوں نے نہیں کہا میں اضافہ کرتا ہوں کہ دھڑکنے والے دل دوران کرنے والا خون جھپکنے والی آنکھیں ان کا جینا اور مرنا سونا اور جاگنا ان کا گندگیوں سے پاک ہو کر بہترین صحت کے ساتھ زندگی کے مزے لینا سب کچھ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے اب وہ کہتے ہیں ملکیت نہیں وہ خالق بھی ہے بلکہ باری بھی ہے ادم سے وجود بخشنے والا ہے اس کے حقوق تو پھر بہت زیادہ ہوئے چاہیے کہ اس کی چیزوں میں اسی کا حق چلے اور اسی کا حکم چلے اللہ لہ الخل ول امر اگر پیدا کرنا اسی کا حق ہے جسے دش بھی مانتا ہے اور پاکستان کے بھی تباویت اور دنیا بھر کے فی الحال کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی مکرو انسان ہوگا جو جان بوجھ کر فطرت کو مسخ کر, کر یہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوگا کہ میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے کوئی بھی نہیں کہتا کہ کسی اور نے ایک بال بھی پیدا کیا سب مانتے کہ اللہ نے پیدا کیا جب پیدا اس نے کیا ملکیت اس کی ہے ادم سے وجود بخشنے والا وہ ہے تو پھر اس کی چیزوں پر تم اپنا حکم کیسے چلا سکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں اللہ کی مملکت پر غاسب ہے ظالم ہے یہ تاوت ہے تاغوت کس کو کہتے جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ اللہ کے گھر میں اللہ کے حکموں کو ماننا ہی اللہ کی عبادت ہے اور عبادت اسی کا نام ہے اللہ کو ماننے کے بعد عبادت آپ اسی وقت کریں گے جب اللہ کے احکامات جو ہے وہ مانیں گے ورنہ نماز نماز نہیں ہے اگر قبلہ رخ نہ ہو کر کھڑے ہو ہم جان بوجھ کر رخ اس طرف کر لیں کوئی بھی سے نماز نہیں کہے گا اور نماز میں اگر ہم قیام کے اندر تشاود پڑھنا شروع کر دیں تشاد میں ہم سورہ الفاتحہ پڑھیں یہ نماز نہیں ہوگی عبادت اس وقت ہوگی جب اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلا جائے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے حکمت پر چلنا اللہ کی عبادت ہے تو یقیناً یہ لوگ اللہ کے احکامات کے بجائے اپنے احکام چلا رہے تو یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں تو یہ تباحیت ہے یہ مابودان باطلا ہے یہ جھوٹے خدا ہے ان کو پوجا جا رہا ہے تو ان ظالموں کا مہمان توحید و سنت کو سمجھنے والا امام کابا ہو جن کے ہاں ایک طالب علم ادنا سے ادنا بھی توحید کی ان تمام باتوں کو اس طرح یاد کر چکا ہوتا ہے کہ یہ اس کے خمیر میں بندی ہوئی ہوتی ہے اسے گھر میں ماں باپ سے ملتی ہے اسے مسجد کے امام سے ملتی ہے اسے اسکول کے ٹیچر سے ملتی ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ انہیں توحید الحق لیا معلوم نہیں انہیں کھل کر معلوم اور ان تماحید کا ایک شخص مہمان ہو پھر وزیر اعلیٰ کے قرآن اکیڈمی بنانے پر اور سیرت کمپلیکس قرآن کمپلیکس اور سیرت اکیڈمی بنانے پر جو پچپن کروڑ سے بن رہی اس کی پیٹ ٹھوکے کہے کہ اللہ کے راستے میں بڑے اچھے کام کر رہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے یہ کتنا عظیم جرم اور دھوکہ ہے اس شخص کے اعمال جو کہ اصل بنیاد جو ہے دین کی جھانے والا ہو جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی گردنوں پر سوار ہو کر ان کے لیے اللہ کے عبادت کرنے کے راستے سب بند کر دے وہ دروازے بند کر دے جو شریعت کے دروازے ہیں اور تعوت کے احکامات کے دروازے تاوت کی شریعت کے دروازے کھول دے ان پر زبردستی چلنا پڑے کون ہے جو حج کرنے کے لیے اپنی بیوی کی تصویر نہیں اتروائے گا کون ہے جس کو حج کرنے کے لیے پیسے نہ جمع کروانے پڑیں گے بینک میں اور بینک کے ساتھ تعاون نہ کرے گا کون ہے جس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ جھگڑے کا بن جائے وہ ان کوس کے اندر گھسیٹا نہیں جائے گا جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چلتی بلکہ اس قانون کے چلتے جو اکثریت کے الہ نے پاس کیا. کیا پاکستان میں یہ آزادی نہیں ہے کہ جو شخص جو چاہے عقیدہ اختیار کر لے بے شک وہ مرزائی ہو جائے مان لیے مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا گیا اس سے کم جو کفار ہیں یعنی جو لوگوں کو سمجھ نہیں اگرچہ وہ اس سے بھی بڑے ہیں وہ منقین حدیث ہیں وہ وہ ہیں جو قرآن کو بدلی کتاب کہتے ہیں اصحاب رضوان اللہ علی مجمعین میں سے چند بیگ کو کافر کہتے ہیں وہ ہو جائے بے شک اگر باپ کے مرنے کے بعد بیٹے سے جائیداد بھی دیں گے تو ولدیت کی وجہ سے وہ جائیداد وصول کرے گا قانون کے ذریعے یہ سب کچھ آزادی ہے قبریں کیا سرکاری طور پر پوجی نہیں جا رہی انہیں پتہ نہیں ہے یہ خوب اچھی طرح جانتے نہیں ان کے علماء نے بتایا نہیں ہے کہ یہاں پر قبریں پوجی جا رہی کیا قبریں پوجوانے کے لیے یہ لوگ جو ہیں باقاعدہ سرکاری طور پر تحفظات مہیا نہیں کر رہے کیا ان کو مزین نہیں کیا جا رہا کیا ان کے راستوں پر پولیس کے پہرے نہیں بٹھائے جاتے کہ لوگ آج بہشتی دروازے سے گزرنے والے لوگوں کو ایک تو گزرنے سے کوئی نہ روک سکے یہ ان کا حق ہے ان کا دین اور ایمان ہے وہ بھی مسلمان ہے بھائی وہ اس طرح اسلام کے بارے میں ذن رکھتے سارے اسلام چل رہے سیکولر انداز ان کو امن و امان کے ساتھ گزارنا پولیس کی اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر کوئی انہیں روک نہ سکے اور گزرنے والے کسی طرح का शिकार کسی اور وہ جھوٹا دروازہ وہ جہنمی دروازہ اسے اس سب کو گزارا جاتا ہے بہشتی دروازہ یہ ہے جنت کا دروازہ یہ مسجد ہے جہاں پر رب جلال ولی کرام کے لیے ایک جگہ کو خاص کر دیا گیا کہ یہاں عبادت کریں گے یہاں تک کہ اس میں آوازیں بلند ہوئی تو رضی اللہ تعالی نے کہا اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ تم مدینہ کے رہنے والے نہیں تو میں تمہیں پٹواتا یہ مسجد لب تب نہ لہٰذا دنیا کے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی جو عام تمہارے کاروباری دوسرے تیسرے کام ہے مسجد کے اندر کوئی یہ اعلان کرے گم شدہ چیز کا تو کبھی بد دعا دینے کی اجازت نہیں اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ کرے یہ چیز تمہیں کبھی نہ ملے کوئی کاروبار کرنا چاہے کاروبار کے لیے آواز لگائے تو اس کے لیے بد دعا کرو کہ تیرے کاروبار میں نفع نہ ہو کیونکہ یہ تو بنی اس لیے یہاں پر اللہ کو یاد کیا جائے اللہ کو یاد کروایا جائے اناض ہی تذرا سمن شاہ تخلا رب بھی ہی سبیلا یہ تو تذکرہ ہے یہ قرآن کے لیے کیا قرآن کی تعلیمات سنت کی روشنی میں یاد دہانی کا باعث بنے اور سب لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو کام کر کے اس مسجد سے اس کی روشنی لے کر باہر نکلیں اور اسے پھیلائیں اپنے قول کے ساتھ بھی اپنے عمل کے ساتھ اللہ تبارک پتا ہے اس کی توفیق دے کہ ہم پہچانے کے ہمارے گرد کیا ہو رہا ہے تو امام کابا نے حق کے بارے میں بہت بڑا کتمان کیا حق کو چھپانے کا ارتکاب کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نیک کام کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے قائدین کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور امن پس پسند اسلام میں داخل ہو جائے کسی کے ساتھ ایک دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچانا تشدد کرنا یہ اسلام نہیں ہے اور حنود اور یہود دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمین کے ان کے بارے میں ہمیں متحد ہونا چاہیے ان کے خلاف نسارہ کا نام بھی لینا نصیب نہ ہوا جبکہ حنود اور یہود کی فوج جو ہمیں مار رہی ہے وہ نسارا ہی ہے ہمیشہ مارنے والے اور جیوش لشکر وہ نسارا کے ہی ہے جو ہم پر چڑھا کرتے خلیبی جنگوں میں بھی نسارا ہی آپ کو مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے ان کی مقدس مسجدوں کو پامال کرتے ہوئے عورتوں کی عزت ڈوبتے ہوئے بچوں کا زبیحہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے یہود تو ہمیشہ پیچھے رہا اور کم ہے حلود تو بالکل سوائے پاکستان کے خاص دشمن ہونے کے پوری دنیا میں ان کی تاریخ اس طرح سے مسلمانوں کی دشمنی سے نفرت نہیں ہے جس طرح نسارہ کی تو یہ چیزیں ہمیں اس لیے معلوم ہونی چاہیے اس لیے نہیں کہ ہم ایک مزہ لیتے پھرے کہ جی امام کعبہ کی لوگ عزت کرتے ہیں تو ہم اس کی عزت اتار کر خوش ہو یہ تو بہت پرلے درجے کی بے ہے اور خارجیت ہے بلکہ ہمیں تو دکھ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جن کو اتنی پذیرائی ملی لوگ اس طرح امد کر ان کی بات سننے کے لیے آ گئے آج انہوں نے جو بات کی وہ خالص بات نہ تھی تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ ایمان جو ہے یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اسے سنبھالنے سے یہ سنبھلتی اور ایسا نہ ہو کہ اگر اتنا بڑا آدمی پھسل گیا ہے تو کہیں ہم بھی پھسل جائیں ہمیں اپنے انتظام کرنا چاہیے اس میں خود متقبر ہو جانا شیطان ہر طرف سے آتا ہے پھر اس طرف سے آتا ہے کہ دیکھو امام کعبہ جس بات کو نہیں سمجھتا تم سمجھ رہے ہو تم تو پھر بہت بڑے سمجھدار ہو دین کے اندر تمہاری بصیرت کے کیا کہنے اس کو اس غرور میں لاتا جہاں غرور آیا اللہ رب العزت کی توفیق کی ضرورت کا احساس ختم ہوا وہاں گیا اونا اللہ یشاء اللہ تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے جب تک اللہ نہ ہونے دے گا وہ نہ ہو کہ تم سمجھنے کے بعد پھر میدان کے اندر اس لیے نہ ٹھہر سکو کہ تمہیں اپنے اوپر مان ہو گیا یہ تب ٹھہرو گے اللہ یشاء اللہ ان اللہ قان علیم الحکیمہ اللہ دل کے بھید بھی جانتا ہے ظاہر بھی جانتا ہے اور حکمت سے اس کا ہر کام اسی وقت تمہیں بچائے گا جب بچنے کے لیے تمہارے اندر للہیت کما حق موجود ہوگی اگر یہ ہمیں سمجھ اللہ نے دی ہے تو الحمد للہ حدان الحاظہ و ما لولا ان حدان اللہ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اور وہ شکر گزاری کیا ہے وہ شکر گزاری یہ ہے کہ اس سمجھ کو سنبھالنے کے لئے پہرا مضبوط کر دیا جائے اور وہ پہرا کیا ہے اہل ایمان کی صحبت دین کی تعلیم دین کی تعلیم کے مطابق واقعہ کے اندر دیکھنا اور واقعہ کے اندر چلنا اور اس سب کے بعد اپنے آپ کو بالکل عاجز و گناگار سمجھتے ہوئے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک وطالعہ ثابت قدمی کا سوال کرنا ہر نماز میں سوال کرنا اور کبھی بھی تکبر کو قریب نہ پھٹکنے دینا اور سب کچھ اللہ کی خاص مہربانی سمجھنا تو میرے بھائیو یہ حقیقت ہے کہ اس وقت گمراہی کی آندھیاں جو ہیں وہ بہت زوردار ہیں فتن نے امت کو گھیرا ہوا ہے اور یہاں تک کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نمائندگی کرنی تھی دین کی جو اس لیے آئے تھے کہ ان پر ایک ذمہ داری تھی بیت اللہ کے واسطے سے آج وہ سب کچھ مٹا کر چلے گئے اور اہل ایمان کے لیے جو حوصلہ بن سکتے تھے وہ اس کا الٹ ہوا لوگ پھپتیاں کسیں گے کہ وہ تو اس طرح نہیں سوچتے یہ سوچ تو صرف تمہاری ہے تم نہ جانے کہاں سے پیدا ہو گئے ہو ایک علیحدہ سوچ والے وہ تو کہتے ہیں محبت کرو حکام کا لفظ نہیں بولا مگر یہ کہا قائدین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو قائدین کون تھے جو ان کے پاس کھڑے تھے جن کی وہ تعریف کر رہے تھے کہ یہ لوگ قرآن کمپلیکس بنا رہے پچپن کروڑ سے اور سیرت آڈیٹوریم بنا رہے ہیں یہ بہت نیک کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہاں قرآن چھاپیں گے اور قرآن کی تعلیمات ہوگی کیا قرآن اسی لیے آیا ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے وہ جاری کر دی جائے نمازیں اسلام آباد میں پڑھی جائے لاکھ لاکھ آدمی چار چار لاکھ آدمی آ کر نماز پڑھے اور اس نماز اور روزے کا تعلق واقع کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو شعیب علیہ صلاط السلام کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اے قوم نے کہا یا اصلا تو کرتا ان نہ رکا مایا ابرو آدا اونا تیری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا باپ دادا کے عبادت کے طریقے چھوڑ دیں نماز کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نماز والا ان کے نزدیک بھی اچھا تھا اس قوم کے نزدیک وہ مشرق قوم تھی وہ بھی نمازی کی قدر کرتی تھی مگر وہ نمازی کا تفور یہ رکھتی تھی کہ وہ نماز پڑھے رویا کرے للہ ہیت سے بھرپور ہو سب لوگوں کے لیے دعائیں کرے کہ اب پیارا بزرگ ہے مگر کسی کے ساتھ چھیڑ چھال نہ کرے یہ نہیں کہ اب وہ کہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ ہزار اللہ کی عبادت ہے یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے اور اس طرح سے پھڈا ڈال دے ساری قوم کے اندر نہیں سہارے بھائی فرقے بازی نہ کرو یہ فرقے بازی حق بتانا فرقے بازی ان کے نزدیک اور جنہوں نے حق کو چھوڑ کر اسلام کے نام پر جھوٹی جماعتیں اور گروہ بنائے وہ مجرم نہیں ہے بلکہ سب کو تسلیم کر لیا یا جو بن چکے سب ایک ہو جائیں تو شعیب کو یہ کہا گیا سولہ تکا ان امو ما انت رکا ما آباؤنا او ان نفعل دا اموالنا ما نشا والنا یا اپنے مالوں میں جس طرح ہم کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں سود نہ جاری کریں زکت کے احکامات جاری کر دیں یہ کرے وہ کرے جتنی تو اللہ کی حد بتاتا جائے مال ہمارے ہو کمائے ہم نے ہو نبے ہزار قربانیاں دے کر پاکستان ہم نے بنایا ہو اور ہمارے نمائندے جو ہے چنے ہوئے وہ اب قانون نہ بنائے بلکہ بس تم آؤ اللہ کا قانون بتاؤ اور ہم بچتے چلے جائیں تمہاری مرضی سے مارے ہمارے والدر مرضی تم صرف کرواتے جاؤ یہ کام تو نہیں ہوگا جناب یہ کوئی نماز کا مطلب نہیں ہے ان کا لن حلیم الرشید اور تو بڑا حلیم اور بنتا ہے اپنے آپ کو بڑا حلم والا کہتا ہے اور بڑا ہدایت یاب سمجھتا ہے کیا حلم اور ہدایت کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں فساد برپا کر دے اس کو غلط کیا ہے اس کو غلط کیا ہے اور تیری چلے بس کسی کی نہ چلے تو کہتا ہے میں نبی بس علیہ سلاط وسلام اب تیرے مطابق ہم اپنے اموال کے مالک بھی نہ رہیں جس طرح تو کہا کرے اموال میں تصرف اس طرح ہوا کرے ساری حکومت تیری مرضی سے چلے یہی ٹھنڈا تھا یہی آج ہے اور جب ان لوگوں کو کرنے دیا جائے جو یہ کرتے ہیں تو یہ نمازی کی عزت کیا کرتے ہیں وہ تو بش بھی کرے گا بش بھی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارا اسلام ایسا ہے کہ جو واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا معیشت جس طرح مرضی تم اپنی استوار کرو نظام تعلیم جیسا مرضی سیٹ کرو تمہارے اقتصادیات کے قانون جو مرضی ہوتے تجارت جس طرح مرضی کرو عدالتوں میں جو مرضی قانون چلاؤ بس ہم تجھے تو کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات تو بش خود قرآن کمپلیکس بنا دے گا کوئی بڑی بات نہیں وہ کہے گا کہ امریکہ میں بھی ایک قرآن کمپلیکس ہونا چاہیے اور میں خود اپنی طرف سے چندہ دیتا ہوں اگر عیسائی کا چندہ آپ قبول کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ جیسے مسلمان میں نے کبھی دیکھے نہیں یہ کسی کو راہ سوفی کا دین تو ہوگا اسلام نہیں ہے اسلام تو واقعہ کے ساتھ ٹکراؤ مانگتا ہے اور یہ دنیا اسی وقت تک قائم ہے جب تک کہ لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے جب امتحان ختم ہو جائے گا تمام کو نیستوں نابور ہو جائیں گے اسلام ہی کی حکومت ہوگی پھر اللہ نیکوں کو موت دے دے گا اور پھر پیچھے شرار الناس ہی ہوں گے پھر ان کو بھی باقی نہیں رکھے گا کیونکہ امتحان ہی ختم ہو گیا جس کے لیے دنیا بنی تھی پھر ان پر قیامت آ جائے گی اس واسطے آج کا سبق میرے لیے سب سے پہلے اور آپ کے لیے اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے شعور کا جو تعلق ہے دل کے ساتھ محبت باری تعالیٰ کی اور اللہ تعالی کی تعظیم کے ساتھ یقیناً تعظیم قائم ہی تب رہ سکتی ہے محبت شدید ہو ہی تب سکتی ہے جب تک ہم اپنے شعور کو پالتے رہے اور اس شعور کی پہراداری کرنی ہی ہوگی ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اور اپنے آپ کو ہر دم بیدار کرنا ہوگا یہ تذکرہ یہ نصیحت یہ یاد دہانی ہماری تب ہی کمزوری جو ہے بھولنا اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج ہے اور اگر یہ علاج نہ کیا گیا تو نسیان آدمی کو گڑے میں گراتا ہے اور پھر آدمی ان لوگوں کے دھوکے میں آ جاتا ہے جب وہ اس کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھے ان لوگوں کے ساتھ جینا مرنا رکھے جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تو پھر الحمد للہ وہ کشتی نوہ میں سوار ہے طوفان کتنا بڑا ہو موجیں پہاڑ کتنا اٹھتی ہوئی ہوں اس کشتی کو کچھ دبو نہیں سکتا الحمد للہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ ہے اور ایمان بالغیب کے ساتھ ہی اس راستے پر چلا جا سکتا ہے اگر ایمان بالغیب آدمی کا کمزور ہو تو پھر دنیاوی اسباب اور دنیاوی تدبیریں ان لوگوں کی تدبیر کہتے ہی خفیہ چال کو ہیں وہ اس قدر خوفناک ہیں کہ اگر ان کا تجزیہ شروع کر دیا جائے اور صرف سیاسی رنگ میں سب معاملات کو ہم اپنے سامنے لے آئیں تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ عراق میں بھی مجاہدین لڑنا بند کر دیں افغانستان میں بھی بڑھنا بند کر دیں کیونکہ ہمارے اندر قوت ہی نہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا ساری زندگی جن کی رقم ہے توحید و سنت کے لیے لڑنے سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ کے پاس توپ ہے ہم چھری لے کر کیا لڑیں بہتر ہے کہ نوجوان یہ فساد بند کر دیں بے شک وہ نیک نیت ہے مگر اس کے نتیجے میں فساد بر پاور انہیں چاہیے کہ ہاتھ کھینچ لیں اور بس اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ ہمیں قوت دے دے پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے اگر صرف سیاست پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ تبارک و مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے آمین اس شخص کا یہ متزلزل ہونا آمین سم آمین اس طرح متزلزل ہونا یہ دلوں میں ہمارے خوف پیدا کرے نہ کہ یہ کہ ہم اس کی توہین کرنا اور اس کی پگڑی اچھالنا اس میں کوئی فخر محسوس کرنا شروع کر دیں اللہ تبارک متعالیٰ کہ سے پناہ بلکہ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ اسے توفیق دے اور اللہ اس کے دل میں حق کو دوبارہ بیدار کر دے کہ یہ شخص یہی پر کلمائے حق کہہ کہ کے قربان ہو جائے اللہ کے راستے میں آمین کیونکہ اس کی وجہ سے دعوت حقہ کو شدید نقصان ہے اور اس کو بھی نقصان ہے یہ ظالم ال اپنے نفس پر ظلم کرنے والا انسان ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس یاد دہانی کے ساتھ جڑنے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اپنے دل کی وادی میں ایمان کو ہر دم تازہ کرنے کی توفیق طا فرمائے آمین اور اللہ تعالی ہمیں اسی کوشش میں لگا ہوا اس دنیا سے لے جائے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اللہ ہم سے راضی ہوں